صلا یا نبی اللہ علی یا نور اللہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اچھا فرمایا جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو اسے چاہیے کہ اپنی دعا میں یہ کلیمات کہہ لیا کرے محمد ادیک و رسول کا وسل وسل ولمیناتی ولمسلم ولمسلمات یعنی اے اللہ اپنے بندے و رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت نازل فرما مومن مومنین و اور مسلم مسلمان مردوں عورتوں پر رحمت نازل فرما کیونکہ یہ زکات ہے اور مومن کبھی خیر بھلائی سے شکم سے نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرے مدنی چینل کے ناظرین دور شریف یہ جنت کے راستے پر چلانے والا ایک بہترین عمل ہے اور ابھی سے کچھ دیر پہلے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں بھی جنت کے موضوع پر بیان ہوا ہے اور اب بھی میری نیت جنت کے موضوع پر ہی کچھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی ہے کہ جنت کے بیان سے جو مدنی پھول ملیں گے اس کی مدنی مہک سے اپنے آپ کو اور اپنے اطراف کو محتر کرنے کی ہم کوشش کریں گے جنت اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک مکان تیار کر رکھا ہے جس طرح کی نعمتیں ہیں اپنی رحمت سے اتا فرماتا ہے اور ہم نے ممال کر کے اس کی رحمت کو پانے کی کوشش کرتے ہیں اب چونکہ آدھا رمضان بھی گزر گیا آدھا رمضان رہ گیا ہے تو ہمیں مزید اس ماہ مبارک میں تیزی دکھانے کی حاجت ہے اور مزید کچھ اضافہ کرنے کی حاجت ہے اچھے اعمال میں کہ یہ آخری آخری اب ایام چل رہے ہیں اینڈ کی طرف ہے نا جیسے چاند تیس دن کا ہوتا ہے تو وہ پورا چودہ کا چاند اس کے بعد پھر یہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے اب یہ آخری کی طرف اب یہ ماہ رمضان بڑھتا چلا جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے ہمیں مزید اس میں اعمال میں تیزی کرنی چاہیے مطلب جیسے کہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں آ خریداری کے حوالے سے جو رمضان کی تیاری کے حوالے سے جو یہ پروڈکشن اپنی بنا کر مارکیٹوں سے دکانوں میں رکھتے ہیں اب جو جن کو پتا ہے کہ ہمارا سیزن ختم ہو رہا ہے یہ اپنی سیل بڑھانے میں زیادہ توجہ دیتے ہیں اپنے دکان کی ٹائمنگ گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ بڑھاتے ہیں حتیٰ کہ آخری راتوں میں تو آپ نے دیکھ اندازہ ہوگا آپ کو کہ آخری راتوں میں تو دکانیں بند ہی نہیں ہوتی تو آگے جا کے تو یہ تحریر اپنی دکانوں میں کیا کریں گے یہ آپ کو اس کا اندازہ ہے کیونکہ ان کو اپنا وہ نفع اٹھانا ہے نا لوس سے بچنا ہے اس اسٹاک ختم کرنا ہے انہوں نے اب وہ رمضان جو ہمارے لیے فرض کا ثباب ستر فرضوں کے برابر لے کر آیا نفل کا ثواب فرضوں کے برابر لے کر آیا اور لاکھ کو لاکھ لاکھوں لاک لاکھوں لاکھو لاکھ کی مغفرت اور وہ جہنم سے آزادی کے فرمانے لے کر آیا اور ابھی جو وقت ہے سو جو ہم جس وقت میں جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ غروب آفتاب یعنی جو یہ جمعہ شروع ہوا شب جمعہ شروع ہوا اور جمعات اور مبارک ختم ہونے تک تو یہ جیسے غروب آفتاب ہوا تو یہ شبِ جمعہ شروع ہو گئی اور اب جو غروب آفتاب ہوگا تو یہ جمعہ تو مبارک ختم ہو گئی اب شب آفتاب شروع ہو جائے گی تو یہ جو غروب آفتاب سے غروب آفتاب تک کی جو گھڑیاں ہیں اس میں ہر ہر گھڑی میں نارملی تو افطار کے وقت دس 10 لاکھ گناہ گاروں کی مغفرت کی بشارت ہے اور یہ وہ گھڑیاں ہیں جس وقت ہم ابھی ہیں اللہ کی رحمت سے ہم میں کامیاب ہو گئے کہ ہر ہر گھڑی میں 10 10 لاکھ کی مغفرت کی بشارت ہے جہنم سے آزادی کی بشارت ہے بخشش کی وشارت ہے گناہ گاروں کی تو یہ تو بڑا قیمتی مطلب یہ لمحات آ گیا نا کہ یہ گرو بھی آپ تھا سو گرو بھی آپتا تھا میں تو مشورہ دوں گا کہ فیضان مدینہ آ جائیں دیکھیے اب یہ تیسرا جمعہ تو مبارک ہمیں ملے گا جی ہاں تو پھر یہ جمعہ کب نصیب ہوتا ہے تو آپ فیضان مدینہ میں آ جائیں جہاں مطلب ایک سو ایک مقامات دعوت اسلامی کا وہاں کہیں رخ کر لیں یا کہیں بھی مطلب آشیقا نے رسول کی صحبت اختیار کر لیں اور یہ جو گھڑیاں ہیں اسپیشلی طور پر اس کو ضائع ہونے سے بچائیے اور مطلب بڑی اللہ قدر اتا کرے اصل و قدر کی بات ہوتی ہے بعض بات سمجھتے تو ہیں کہ یار بات تو درست کر رہا ہے لیکن بس وہ ایک غفلا اور ایک عجیب سیادت پڑی ہوئی ہے وہ نکلتی نہیں ہے کوشش کیجیے اور جنت کے راستے کی طرف چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو جنت کی کچھ جھلکیاں دکھا دوں بیان کر دوں سوری جنت تو دیکھیں گے اللہ نے چاہ تو جنت کی جھلکیاں کچھ بیان کر دوں ہمارے اندر جنت کی طرف بڑھنے کا جنت پانے کا جذبہ ذوق اور شوق پیدا ہو دنیا کی یہ زندگی جو غموں دکھوں میں گھری ہوئی یہ زندگی ہے پریشانیوں میں گھری ہوئی زندگی ہے سب سبھی دکھی ہیں اچھا آپ کو دکھ نہیں ہے آپ کے بچوں کی ابھی بیمار ہوگی وہ بھی صحیح ہے بچہ بیمار ہوگا وہ بھی صحیح ہے ماں بیمار ہوگی والد صاحب بیمار ہوں گے کاروبار میں مسئلہ ہوگا گھاگ نہیں آ رہا ہوگا تنگی ہوگی قرضہ چڑھ گیا ہوگا پریشانیاں ہوتی ہیں بہت کچھ ملا ہوا ہے کھین جانے کا خوف ہوگا ٹاقوں کا خوف ہوگا چوروں کا خوف ہوگا لٹیروں کا خوف ہوگا اب تو بتاخواروں کا خوف ہے پرچیاں آ جائیں گی اغوا بڑا تاوان والوں کا خوف ہے اغوا کر لیا جائے گا مانگے جائیں گے ہے یا نہیں ہے خوف خوف در خوف خوف در خوف کم دکھ پریشانیوں میں گھرا ہوا یہ انسان پھر بھی دل لگا کر بیٹھا اس دنیا میں حالانکہ کہتے ہیں کہ مت لگا تو دل یہاں پشتائے گا اس طرح جنت میں بھائی جائے گا تو آئیں کچھ جنت کی جھلکیاں سنتے ہیں تاکہ ہمارا دل جنت کی طرف بڑھے اس کی نعمتوں کی طرف بڑھے اور دنیا سے دل اچاٹ ہو جائے یا جنت کی طرف چلنا چاہیے جنت کی طرف جانا چاہیے اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ اب تک حبیب صلی اللہ تعالی محمد آئے ہائے ہائے کیا جنت ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ جنت کی عظمت کے بھی کیا کہنے کیا بات ہے جنت کی اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں جنت کی کوئی چیز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 اتنی جگہ جس میں کورا یعنی چابک دورا رکھ سکیں دنیا معافیا یعنی دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے یعنی کورا کتنی جگہ گھیرتا ہے دورا کتنی سی جگہ گھیرے گا یعنی جنت کی اتنی سی جگہ بھی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے نا ان سب سے بہتر ہے ہائے ہائے ہائے अपनी जरों दीवार देखकर सुनिए पहले तो से सुनिए यार जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की ईंटों और मुश्क के गारों से बनी है कैसी जन्नत की दीवारें होंगी फिलहाल सोचाए आपने जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की बनी हुई दीवारें और मुश्क के गारे से बनी हुई جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے دیکھیے گھر کی دیواریں آپ سن رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کال کرنے کا میں جی چاہتا ہوں یا چلو کچھ باتیں کریں گے تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں مجھے انشاءاللہ شاء سلسلے کے آخر میں آپ کی کالس بھی لی جاتی ہیں تو جنت کی دیواریں سونے چاندی کی ہو گیا جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے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 پانی دودھ شراب شراب تہور پاکیزہ شراب اور شہد ہوگا ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جائیں گے آئی کہاں ایسا سسٹم کبھی دیکھا ہے کہاں سے دیکھیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ جنت میں جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ شاء کتنی خوبصورت بات ہے کہ جتنی پیاس ہے اتنا ہی پانی ملے اتنی چیز ہوگی جس وہاں بس رقم نہ زیادہ اللہ کی قدرت ہے وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کرواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں آپے سے باہر ہو کر بےہدا بکتے ہیں وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہے یہاں جو شرابیوں کی جو حالت ہوتی ہے وہ تو دیکھتے ہیں لوگ برا حال ہے شرابیوں کا اللہ تعالی یہاں جو شرابی کے آدی ہے دعا کریں بڑا مبارک گھریاں ہیں یہ دعا کر لیں کہ یہاں جو شرابیوں کے عادی ہیں اللہ تعالی ان کو شراب نحسط سے نہ جاتا تھا فرمائی یہ برائیوں کی ماں ہے وہ ملک ہے گندی شے ہے تمیز اٹھا دیتی ہے یہ بڑے چھوٹوں کی بہت گندی شے ہے عزت نہیں ہے سب نہ کوئی قریب بٹھاتا ہے نہ کوئی گھر بلاتا ہے آپ کی اس سے کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرنا پسند کرتا شادی کے بت پتا چلے شرابی تھا تو الگ بات ہے نارملی طور پر شرابی وغیرہ سے اس طرح کے کوئی شادی بیاہ یا کوئی اس کو گھر میں بھی نہیں آنے دیتا ہے اس سے کوئی دوستی کر لے آپ کا بیٹا تو آپ کو ڈر لگ جاتا یا شرابی سے میرا بیٹا دوستی کر بیٹھا ہے تو یوں ان تمام چیزوں پر غور کریں تو شرابی کی آخرت تو برباد ہو اپنی ہاتھوں سے کر ہی جائے سامنے کے اس کے جو وی ہیں توبہ کے بغیر مر گئے اللہ کو راضی کے بغیر مر گیا تو اس کا بنے گا کیا جو دنیا میں جو اس کی تباہی ہے دنیا میں اور ہے اب تک شرابی کو کوئی اچھا نہیں کہتا نماز قزا کرنا یقینا عظیم گناہ ہے زبردست گناہ ہے زبردست عذاب ہے اس کے اوپر نماز قزا کرنے پر لیکن بدکسمتی ہے ہماری ماحول کی بدکسمتی ہے کہ بے نمازی کو کوئی کچھ برا سمجھتا ہی نہیں ماض اللہ سما ماض اللہ لیکن اب بھی شرابی اور جاری کو برا سمجھا جاتا ہے اس طرح کے نشے کے آدیوں کو برا سمجھا جاتا ہے ان کی کوئی عزت نہیں ہے معاشرے میں ان کی کوئی خطر و قیمت نہیں ہے معاشرے میں اگر شرابی بے روزگار ہو جاتا ہے نا تنگ دست ہو جاتا ہے ان کی اس کی کو مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ ابھی شراب देगा अभी دے گا ابھی جوئے میں اڑا دے گا ابھی عیاشی میں اڑا دے گا لوگ ڈرتے اس کی مدد کرتے ہوئے مدد کرنا چاہتے ہیں یہ اس کی نوسط ہے وہ واقعی پریشان ہوتا ہے کیونکہ شرابی محنت نہیں کر سکتا مزدوری نہیں کر سکتا اندر سے ٹوٹ جاتا ہے آفتاب کام نہیں کرتے بدن ساتھ نہیں دیتا اس کا مطلب اندرونی بورونی نظام بڑا ڈسٹرب ہوا ہوا ہوتا ہے سوچنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے غصہ بار بار آ جاتا ہے چڑچڑاپن اس میں آ جاتا ہے کیونکہ لوگ اس کی ایک وجہ نفرت بھی ہے نا کہ لوگ اس سے گین کرتے ہیں لوگ نفرت کرتے ہیں یہ شراب کی نوست ہے خود ایک مسلمان بطور ایک مسلمان اپنی جگہ پر وہ ایک اچھا آدمی ہے لیکن اس نے اپنی ایسی ایک عادت پالی ہوئی ہے شرابی بھی غور کرے بدتمیز آدمی ہوتا ہے تو شرابی کیوں سے نفرت کرتا ہے بھائی تو بدتمیزی بھی ایک بری عادت ہے نا بدتمیزی ایک بد اخلاقی ایک بری عادت ہے اگر بدکار ہے بدکاریاں کرتا ہے تو اسے بھی شرابی تو نفرت کرتا ہے تو شرابی یہ سوچے کہ میں مطلب اس کی عادت بری ہے تو اس طرح شرابی کی بھی عادت بری ہے تو لوگ اس سے گھنگ آتے ہیں یہ نیچر اس کو, کو ایکسپٹ نہیں کرتا تو میں تو جنت کی شراب بھی نہیں ہے پاکی شراب شراب نہیں ہے مہور بند والے پیالوں سے پینا ہے ان برتنوں سے پینا ہے ہمیں تو آقا کے دستے مبارک سے کوفر کے جام بھر بھر کر پینے شراب سے توبہ کر لیجئے سخت, سخت عذاب سخت عذاب سخت عذاب ہے اپنی دنیا اور آخرت دونوں داؤ دو پہ لگا رہے ہیں اور جنت کی تیاری کا توبہ کر لیجیے اگر کوئی شرابی ہے اس وقت چینل پر میری مدنی اب تو رمضان بھی آتا چلا گیا توبہ کر لیجیے اللہ کے حضو معافی مانگ لیجیے میرا موزوں نہیں تھا یہ بات چلی تو میں کر رہا ہوں اچھی بات ہے نکی کی دعوت دے رہا ہوں اللہ کرے کہ ہم قبول کرنے والے بن جائیں توبہ کر لی ہوگی ہو سکتا ہے ان میں بازوں نے اگر ہیں تو میں حفیظہ نخرے میں کیا جاتا ہے میرا میں آپ کو اس کا ایک حل بتاتا ہوں وہ دوست جو آپ کو شراب کی طرف لے کے جاتے ہیں جہاں شراب کے مواقع ہوتے ہیں وہ ماحول وہ ایریاز وہ علاقے جہاں شراب آپ کو دستیاب ہو جاتی ہے آپ میں نہیں پیوں گا سامنے پیالہ آئے گا نہیں رہ سکے تو جیسے سگریٹ کا دی ہوتا ہے ایک عادت کے مطابق ارس کر رہا ہوں سگریٹ کی عادت کی وجہ سے میں سگریٹ کی بات؟ عادت ہوتی ہے نہیں چھٹتی وہ ذہن بنا لیتا ہوگا سگریٹ پینے کے بعد کہ نہیں چھوٹے گی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا ایسا مطلب ٹیسٹ ہوتا ہے تمباکو کا اللہ اللہ بہتر جانتا ہے شراب کا کیا ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے اور اس سے اللہ ہمیشہ محفوظ ہی رکھے ہم سب کو کبھی مطلب یہ چیزیں ہمارے منہ پر لگے ہی نہ اللہ پیرم کرے اور ہمارے منہ پر کبھی یہ لگے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی اعلی اولاد کی بھی حفاظت فرمائے ہم سب کی اعلی اولاد کی حفاظت فرمائے ہم سب کی اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بالخصوص حفاظت فرمائے آمین کہہ دیجئے آمین کہہ دیجیے کہہ دیجیے کہ ماں باپ بھی آمین کہہ دیں سب آمین کہہ دیں کہ یہ بری عادتیں بری خصلتیں ہم میں سے ہماری اولاد آل اولاد ہے سب میں سے نکل جائیں ہم سب نیک بن جائیں تو یوں مطلب کہ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں کہ میں شراب چھوڑنا چاہتا ہوں تو ان دوستوں کی صحبت چھوڑیے جو شرابی ہیں ان دوستوں کی صحبت چھوڑیے جو جواری ہیں ان دوستوں کی صحبت چھوڑیے جو متکاریاں کرتے ہیں جو ادھر ادھر تفریح کرتے ہیں بے باک ہیں نماز چھوڑتے ہیں جن کو خدا سے ایسا ڈر نہیں ہوتا وہ آپ کو دوبارہ انوالو کر دیں گے اس, میٹر اس, اس, اس میں ابھی وہ آپ کے ساتھ نہیں آپ تو چینل پر گھر میں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں آپ ہو سکتا ہے آپ مائنڈ بن رہا ہو ابھی آپ تھوڑی دیر کے بعد فارغ ہونے کے بعد نکل جائیں گے کہیں گھر والوں کو بولے کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں کہیں گلیوں میں گھوم پھر رہے ہو گئے نکل جائیں گے بیٹھ کر پھر وہی مطلب بھول جائیں گے چلو یار آج کل لیتے ہیں چلو آج تمہاری بات مان لیتا کل سے وہ مولانا جو سمجھانے آتا نا مدنی چینل والا کل سے اس کی بات مان لوں گا پھر کل کس دیکھیے آج ابھی اسی وقت میں امید کروں اگر ہے تو ایس ایم ایس کر دیجیے گا کر دیجیے یار آپ کو ایس ایم ایس نمبر بھی دے دیتا ہوں میں یہ ایس ایم ایس نمبر مدنی چینل پر یہ دیکھیے ہمارا ایس ایم ایس نمبر آ گیا کر कॉल میرا بھی دل नंबर ہو جائے گا اگر کوئی ایسی چیز کال کر لیجیے گا کال نمبر بھی ہے ایس ایم ایس نمبر بھی ہے تو دونوں چیزیں آپ دیکھ لیجیے پٹ ایک ساتھ لگا دیں کوئی ریت نہیں ہے یہ کال نمبر ہے کوئی عرج نہیں ہے ایس ایم ایس نمبر ہے کال نمبر ہے دونوں ساتھ چل رہے ہیں کال کر دیجئے ایس ایم ایس کر دیجئے ہم تو ہم آز آئے ہم باز. لیکن بری صحبت چھوڑنی پڑے گی ہاں برے دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا ان شاء اللہ استقام اور نصیب ہو جائے گی اور یہ رمضان کیسا سنہرا رمضان ہو جائے گا کہ اللہ کی رحمت ہے یہ رمضان ہمارے لیے گویا کہ اتنی بڑی برائی سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اس کی سولہ شب آپ کی یادگار شب ہوگی آپ تو زندگی بر یاد رہے گی سولہ رمضان مبارک تو میں نے شراب توبہ بھی کی تو شراب میں نے جواری بتکار جو بھی ہیں چھوڑ جنت کی تیاری کرتے دیکھ لو تو صحیح جنت کے کی مزے کیسے ہیں یار ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے مزے کو بھی مزہ آ جائے گا وہاں نجاست گندگی تھوک پشاب رینٹ کان کا میل بدن کا میل وغیرہ وہاں نہیں ہے بالکل نہیں ہے ایک خوشبودار فرد بخش دکار آئے گی خوشبودار فرد بخش پسینہ نکلے گا سب کھانا زم ہو جائے گا اور دکار اور پسینے سے مشق کی خوشبو نکلے گی ہر ہر وقت زبان سے تصبیح تقبیر ماکسط یعنی اور بلا قصد یعنی بلا ارادہ مثل سانس کی جاری رہے گی آئے آئے آئے جنت جنت ہے جائیں گے انشاء اللہ جنت کم سے کم ہر شخص کے سرہانے دس ہزار خادم کھڑے ہوں گے خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ اور دوسرے کے ہاتھ میں سونے کا اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی جتنا کھاتا جائے گا لفظت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی ہر نیوالے میں ستر مزے ہوں گے ابھی کھانا کھایا آپ نے آگے سنیے ہر نیوالے میں ستر مزے ہوں گے ہر مزہ دوسرے سے ممتاز ہوگا اور وہ مزے مائننگ یعنی ایک ہی ساتھ محسوس ہوں گے ایک کا احساس دوسرے کے لیے رکاوٹ بھی نہیں ہوگا اب سوچی تو صحیح ہے کی کیسی کھانے کی ترکیب ہوگی کہ جتنا کھاتا جائے گا لفظت میں کمی نہ آئے گی اب جیسے کہ ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے ٹھیک ٹھاک بھوک تھی نا اور ابھی آپ ہو سکتا ہے کہ اب میں ڈشوں کے کیا نام لوں کھایا ہوگا آپ نے اب اگر پیٹ بھر گیا ہوگا پھر کھاتے کھاتے پیٹ بھر جاتا ہے نا ہمارا تو اب بہترین سے بہترین ڈش لا کے بھی رکھ دی جائے نا دل نہیں کرتا اب غور کیجئے جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی پھر ہر نیوالے میں ستر مزے ہوں گے ہر مزہ دوسرے مزے سے بولتا اور یہ ہمارے مکس آئس کریم بنتی ہے آدھی یہ یہ آدھیے یہ تو تین ذائقے دو ذائقے تین ذائقے اس میں بھی کیا ذائقہ ہوتا ہے مکس ہو جاتا ہے ایسے ہی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں وہ تو پتہ نہیں کیا مزے ہوں گے ہائے ہائے ہے نا اے؟ جنت آئی آئی. جلیں گے جنت انشاءاللہ شاء خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے خلد جنت خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نارا لگا دے جائیں گے لگا دے دیا نارا آ ناظرین آپ گھر میں بیٹھ کے نعرہ لگا بچے نعرہ لگائیں گے میرے مدری منع نعرہ لگائیں گے یا رسول اللہ نہ رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ نارے رسالت یا رسول کلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے کیونکہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا میرا پار ہے اگر آپ نعرے لگا چکے تو میں آگے بڑھو ٹھیک ہے چلتے بڑھتے ہیں دنتوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنایا جائے پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں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 پلکوں بو کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے سب بے ریش ہوں گے یعنی داڑھی نہیں ریش داڑھی سب بے ریش ہوں گے سرمگی یعنی سرما لگی آنکھیں تیس برس کی عمر کے معلوم ہوں گے کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے کتنی خوبصورت تصویر کھینچی گئی ہے ایک تصور دیا گیا ہے اور کھینچے ہیں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 چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا اس کا لباس پسند کرے گا ابھی گفتگو ختم ہی نہ ہوئی ہوگی یہ خیال کرے گا کہ میرا لباس اس سے اچھا ہے اور ان میں اللہ کے نزدیک سب معزز ہو ان میں اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو اللہ کے وہ ایک لائن چھوٹ گئی وہ خیال کرے گا میرا لباس اچھا ہے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں ہے وہ ہوتا غم نہیں ہوتا اس کا یہ نہ میرا یہ اس کا اتنا اچھا میرا یوں غم ہے نا دکھ ہے نا جنت میں نہیں ہے یہ غم دکھ ہاں جنت میں غم نہیں ہے ہائی ہائی چلے جنت کی تیاری کرتے ہیں گنا چھوڑ دیں گنا چھوڑ دیں اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں اللہ کو راضی کریں اللہ جنت دے دے گا اپنی رحمت سے اپنے کرم سے علی الحبیب اللہ تعالی علیہ ہائے ہائے آگے بڑھو چلیں جنتی ماہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تک دوسرے کے پاس چلا جائے گا اور ان میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ اللہ تعالیٰ کے وجے کریم کے دیدار سے ہر سکھ مصرف مشترف ہوگا جب جنتی جنت میں جا لیں گے اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے جنت میں داخل کیا جہنم سے نجات دی اس وقت پردہ کے مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا یدار علا ان انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی کتنا کرم ہوگا اکاش جی بتوں گناہوں سے بھری باتوں سے بچ کر گناہوں برے امال گناہوں بری حرکتوں سے بچ جائیں اور یہ بچتے ہوئے خود کو جنت کا حقدار بنائیں تھوڑی سی زبان چلائیے اب الله فر اللہ الک فراہ ال زبان پر لائیے اور جنت کی شورے پائیے ایک بزرگ نے چالیس سال تک اللہ تعالی کی عبادت کی ایک بار دعا کی یا اللہ تیری رحمت سے مجھے جو کچھ جنت میں ملنے والا ہے اس کی کوئی جھلک دنیا میں بھی دکھا دے ابھی دعا جا رہی دعا جاری تھی یک دم محراب شک ہوئی اور اس میں سے ہسی ہسینا حسین جمیل شور برآمد ہوئی اس نے کہا تجھے جنت میں مجھ جیسی سو شور عنایت کی جائیں گی جن میں ہر ایک کی سو سو خادی مائیں اور ہر خادی ماں کی سو سو کنیزیں ہوں گی اور ہر کنیز پر سو سو نازیمائیں یعنی انتظام کرنے والی ہوں گی یہ سن کرو بزو خوشی کو ہمارے جوم سوال کیا کیا کسی کو جنت میں مجھ سے زیادہ بھی ملے گا جواب ملا اتنا تو ہر اس عام جنتی کو ملے گا جو صبح شام استغفر فیر اللہ حظین پڑھ لیا کرتا ہے استغفر فیرو العظیم استغفر استغ فیر اللہ الحیم استغ اللہ یاد ہو گیا ہوگا صبح و شام پڑھ لیں کتنی پیاری فضیرت اور کتنی پیاری بہار ہے اسی طرح حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ علی نے فرمایا جو شخص اچھی طرح نماز پڑھتا ہو اس کے عیال یعنی گھر والے زیادہ اور مال کم ہو اور وہ شخص مسلمانوں کی قیمت نہ کرتا ہو میں اور وہ جنت میں ان دو کی طرح ہوں گے یعنی اللہ یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ سر ہم نے انگوشت شہادت اور بیچ کی انگلی ملا کر دکھایا یہ بھی دیکھیں جنت میں لے جانے والا عمل ہے نا ایک اور سنیے جو شخص اپنے گھر میں بیٹھ رہے اور کسی مسلمان کی گیبت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ضامین ہے گیبت کرنے سے ہم جنت سے بہت دور ہو جائیں گے جیبتوں میں جنت سے بہت دور لے جائیں گے آپس کی جو پیچھے پیچھے جو برائیاں کرتے ہیں جیبت سے بچیں تاکہ ہم جدت پہ جا سکیں اللہ کی رحمت سے تگلی سے بچیں برائی نہ کریں اچھائی ہے اچھی بات کمی کریں ورنہ چھپ رہے جو اللہ عزب اجل اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اچھی بات کرتا ہے من سماتا جا جو چپ رہا اس سے نجات پائی ایک چپ سو کاش ہم جنت میں لے جانے والے امال کرنے میں کامیاب ہو جائیں آئیے پہلے کچھ کال سن لیتے ہیں ماپا بھی کھانے سے فارغ ہو گئے السلام علیکم وعلیکم و السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں میں مجھے آج ہی عمران صاحب سے پوچھنا ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے مطلب بہت خیالات آتے ہیں اور بہت عجیب عجیب سے خیالات آتے ہیں تو میرے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ برے خیالات جو نماز میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں ہم سب کو محفوظ فرمایا آپ کو بھی محفوظ فرمائیں یہ ہے کہ سور فلق اور سور ناس بھی پڑھ لیا کریں اور باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لیا کریں تو ان تبارک و تعالی امید ہے کہ اس سے بچت ہو جائے گی صلو اللہ تعالی محمد امیر اللہ سنت اسلامی بھائیوں سے کچھ ذرا آواز بھی ہماری پہنچائیں اور پاپا کو بھی دکھائیں فل اسکرین میں دکھا دیں؟ جی سلو الحبیب کے پیسے آپ کے نیچے بند کا پیسہ باپا کیا ہو رہا ہے بھائی ہمیں بھی ساتھ ملا لیں مدنی چینا کے ناظرین کو بھی ساتھ ملا لیں یہ دو استائی بھائی ہیں یہ کالج کے ہیں یہ بھی شاید پتہ نہیں کالج کے ہیں دونوں یہ بےچارے کہہ رہے میں نے زندگی میں ہاتھ نہیں ملایا ہے آپ سے اچھا ہاتھ ملایا مطلب 63 دن کے لیے دونوں تربیتی کورس فرمائیں گے ہاتھ ملانے پر ماشاءاللہ اللہ بہتر جانا اللہ کے لیے کرنا ہے گھر بے شک بے شک چلیے بولتے ہیں میں نے اس دن آنکھیں بند رکھی تھی بانٹ رہے تھے جو آنکھیں بند کریں گے اس کو دوں گا تو مجھے نہیں ملی تھی یہ سعادت مند عیسائی بھائی معلوم ہوتے ان کو ای ڈی بھی پیسے بھی, بھی مل رہی ہے الحمد للہ محبت محبت اچھا اچھا, درہ درہ اچھا درہ درہ اس لیے ماشاءاللہ پرسکون ماحول ہے چلو تھوڑے ہوتے ہیں نا تو ہمارے خاندی میں ان کو کام نہیں ملتا زیادہ ہوتے ہیں تو رقم فلام کون سنائیے علیکم. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہندو ہندو میں ہندو میں بول رہا ہوں کا مجھے یہ سلسلہ ہے اور میں میرے ماں باپ کے لیے دعوت کے لیے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین میرے والدین ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے ساری امت کی مغفرت فرمائے آمین بھی جاہد نبی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم <سلام> ورحم <سلام> <سلام> <سلام> وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور میں ظفر اقبال راول پنڈی سے بول رہا ہوں سوال یہ ہے کہ بعضوں کا کوئی بھی نیک عمل کرنے سے نا. پہلے آپ اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں لیکن اگر اس عمل کے دوران اگر کوئی شیطانی وسوسہ آ جائے تو ایسے وساوس کا اس عمل کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے نا. اور ایسے وسوسوں کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے ایک اور سوال ارض کرتا ہوں کسی محفل میں بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں اگر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور کیفیت بنے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو کیا ایسے آنسوؤں کو چھپانے کا کوئی عمل کرنا چاہیے یا ان کو ایسے ہی جاری رہنے دینا چاہیے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیں جب انسان نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس وقت شیطان اس کے دل میں مختلف قسم کے خیالات لاتا ہے حب جالانے کی کوشش کرتا ہے ریا لانے کی کوشش کرتا ہے گور و تکبر لانے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیشہ ان چیزوں سے بچتے بچنے کی کوشش کرتے رہیں اور نیک امال ہرگز نہ چھوڑیں یہ چیزیں آتی ہیں یعنی اس کو ہمارے مطلب یوں مثال دیکھیے جب اگر ناک پر مکھی بیٹھے تو ابھی آب مکھی اڑاتا ہے ناک نہیں کاٹ دیتا اگر ایسے م... ہوتا ہے باز عموماً کہ اس طرح کے مواقع پر عجیب و غریب قسم کے وسوسے اور خیالات آتے ہیں اور دل بیٹھ سا بھی جاتا ہے تو نیکی اور پرہیز کے کاموں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان عمار کو قبول فرمائے اور ان کو ضائع ہونے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اب دیکھیں نا آپ شیطان جیسے چور وہیں چوری کرنے آتا جہاں مال ہو شیتان وہیں ڈاکہ مارنے آتا ہے جہاں ایمان جیسی دولت پھر جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی اس کی کوششیں بھی بڑھ جاتی ہیں کہ کسی طرح اس کا ایمان کمزور کر دوں اور اس کو نقصان پہنچاؤں اسی طرح اگر کوئی رقط قلبی پیدا ہو دیکھیے یہ سب قلبی کیفیت پر منحصر ہے اگر ریا کاری آ رہی ہے حب جا ہے تو اب, تو اب بچنے کی کوشش اور بعض اوقات بے ساختہ آنسو نکل آتے ہیں کلام ایسا ہوتا ہے انداز ایسا ہوتا ہے کہ مطلب آدمی پہ ہوتا ہے اللہ پر اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں اور اپنے دل میں وسط سے نہ آنے دیں اپنے دل میں اس طرح خیالات نہ آنے دیں بس اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں وہ قبول کرنے والا ہے وہ اپنی رحمت سے ہی قبول کرے گا اپنے فضل سے ہی قبول کرے گا تو دقت قلبی اگر آنسوؤں کے ذریعے نکلتی ہے اور کوئی مان شرعی نہیں ہے کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے کتنے کا ایسا خوف نہیں ہے نکل لیں جی مدینہ لگ بھگ بہو اسلامی بھائی بھی پوچھ رہتے ہیں کہ یہ کور چلائے گا ذرا پاپا کو بھی مجھے سنائی گئی تھی زلفوں کی مدنی فیس تو جانی چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضور میں ظفر اقبال راول پنڈی سے بول رہا ہوں سوال یہ ہے کہ بالوں کا کوئی بھی نیک عمل کرنے سے پہلے آپ اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں لیکن اگر اس عمل کے دوران اگر کوئی شیطانی وسخصہ آ جائے تو ایسے وساوس کا اس عمل کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے اور ایسے وسخصوں کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے ایک اور سوال ارد کرتا ہوں کہ کسی محفل میں بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں اگر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور کیفیت بنے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو کیا ایسے آنسوؤں کو چھپانے کا کوئی عمل کرنا چاہیے یا ان کو ایسے جاری رہنے دینا چاہیے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ پہلے وہ کھانے کے بعد کی دعائیں ہم نے بھی تک نہیں پائی سلامت وسلام علیہ رسول اللہ ولی کا واسخابی یا شبیب اللہ الحمد للہ اتوحمن وس من سانی اللہ لنا هو ترمنا خير من الحمد لله الذي عبا اشبغنا واروانا وانتم علينا افضل الحمد لله الذي ارحمني من حول من ولا قوة والسلام علیکہ يا نبی اللہ مغلا علی قیا نور الله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 إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صلوا على الحبيب إلى الله صلو حبیب الحمد <سلام> الحمدللہ رب العالمین وسلام والسلام وسلام سید المرسلین <سلام> یہ دو سوالات کیے ٹائم کم اذان کا وقت ہونے والی ازن وسوس نیتوں میں بھی آتے ہیں اور نیتوں کے بعد جب وہ عمل کرتے ہیں تب بھی آتے ہیں نماز سے پہلے بھی آتے ہیں نماز کے بعد بھی آتے ہیں وضو میں بھی آتے ہیں آتے رہتے وسوس تو ان کو دفعہ کرنے کے لیے وسوسوں کی طرف توجہ نہ دینا یہ بھی ایک علاج ہے احوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے یا تین مرتبہ الٹے آپ لیفٹ سائیڈ لیفٹ شولڈر کی طرف تھتکارے بولے تھوک نہ نکلے اس طرح کریں گے نا تو یہ لکھا کہ بازو کا تھوک شیتال کے منہ پہ بڑھتا ہے زلیلوں کے بھاگتا ہے تو یہ تھارنے کے بعد احدہ نے شیتوانی رجیم بھی پڑھ لی مزید اس پر چوٹ لگے گی اور بھی کئی طریقے ہیں تو بسمس اور ان کا علاج مکتبود مدینہ کا ایک رسال ہے اس کو ضرور حاصل کریں پڑھیں ان شاء اللہ بڑا نفع ہوگا سب کے لیے حاضرین مفید خفید ترین مثال آئی ہے تو بس بس سبھی کو آتے ہیں عام طور پہ دوسرا سوال روتا ہو اور آنسو نکلے تو اس کو چھپائے یا بہنے دے اس میں اپنی اپنی کیفیت کے مطابق ہے کہ جب آنسو نکل رہے ریا کاری میں پڑ رہا ہے تو تو اس ان آسو کو فوراً پوچھ دے لیکن پوچھنے میں بھی ایسا ہے کہ ریاکاری سے حملے ہوتے ہیں کہ آدمی کی توجہ نہیں ہوتی پوچھنے سے پہلے جب پوچھتا تو توجہ جاتی کہ ہاں یہ روبھی رہ تو یوں بچت کی صورت دونوں طرح نہیں ہے اب بہنے دے تو اس میں بھی اگر اس کے ذہن میں ریا نہیں ہے تو کوئی منع نہیں ہے میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس طرح ثابت ہے کہ وہ آپ کے آنسو بہرے تھے اور زمین پر لا رہے تھے یہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی سیدنا سعید السمانی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی شام ثابت ہے کہ زمین میں گر رہے ہیں آنسو اور بھی بہت سارے بزرگوں سے ثابت ہے کہ ان کے آنسو بہتے تھے اور وہ ہر بات پوچھتے نہیں تھے جانے دیتے تھے تو یہ کہ یہ وہ مخلصین تھے کہ ان کے پاس ریا کا کیا کم ہم جیسوں کو خوب غور کرنا چاہیے کہ ہم کہیں ریاض کی وجہ سے تو نہیں کہ ریا یہ کہ لوگوں کے دل میں مقام بنے کے بڑا عشیق رسول ہے یا بڑا خائف ہے خدا ہے کہ اللہ کے در سے اتنا روتا ہے تو یوں میری عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگی یہ نیت ہے تو ریاکاری ہے یا مجھے کوئی مطلب کچھ تحفہ تعائف دے دیں گے میرا مجھے روتا دیکھ کر یا کوئی بھی عبادت ایسی ہو عبادت ہو وہ رونا عبادت کا ہو جیسے آدمی موت میت پر روتا ہے تو یہ عبادت نہیں ہے یہ رونا اسی طرح کوئی نقصان ہو گیا تو روتا ہے مصیبت آ گئی تو روتا ہے کوئی باتوں کا ظالم پکڑ لیتا ہے تو روتا ہے تو اس طرح مطلب کہ ہر رونا عبادت نہیں ہے اس کے رسول میں رونا اس نیت سے ہو سرکار کی محبت میں تو یہ رونا تو عبادت اللہ کے خوف سے روئے تو عبادت دعا میں روئے تو عبادت نماز میں روئے تو عبادت تلاوت میں روئے تو عبادت نادشنی سن کر روئے تو عبادت تو جیسا رونا تو اب ریا کی وجہ سے عمل ترک نہ کرے بلکہ یہ ترغیبات موجود ہیں رونے کی تو کئی ترغیبات ہیں رونا نہ ہے تو رونے سے صورت ہی بنا لے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے یہ بھی ترغیب ہے کہ رونا نہ ہے تو کوشش کرے رونے کی یہاں تک بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر رونا پھر بھی نہیں آتا ہے تو اس بات پر رو کہ رونا کیوں نہیں آتا اللہ کی یاد میں تو یہ رونا کوئی م... وہ نہیں منع لوگوں کے سامنے اپنی نیت پر غور کرے گا یہ رو پرو رہا ہے اور کسی پر ہمیں بدگمانی کرنی بھی نہیں چاہیے ایک مکتوب مجھے ملا تھا بڑا دلچسپ تھا وہ اس کے بچاروں کی معلومات کی کمی کی وجہ سے کہ یہ مدنی چینل پر کیمرے کے سامنے منہ کر کے رونا جو ہے آپ لوگوں کا یہ ریا ہے ریا کاری ہے اس نے بیچاری نے خاتون دی فتوا ہی لکھ دیا تھا یہ ریا کری اب یہ بےچاری کو پتا نہیں ہوگا کہ کیمرے کی طرف منہ نہیں کیا جاتا رونے والے کے منہ کی طرف کیمرہ اس کو زوم کر دیتا ہے وہ کمال کیمرے کا ہوتا ہے رونے والا بے چارا نارمل بیٹا وہ رو رہا ہے کیمرے والے یہ شکاری پھرتے رہتے ہیں. جہاں جس کو روک آ جائے گا اس کے بعد پہنچ جاتے ہیں یا ویسے اس پہ روک کر کے اس کو, کو بٹن دباتے زوم کر دیتے رونے والے کو پتا بھی نہیں ہوتا اس کا چہرہ جو ہے اب یہ پورے اسکرین کو گھیر چکا भी بعد होगा تو یوں کسی پر نوز باللہ کسی کے دل پر حکم نہیں لگانا چاہیے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے کیونکہ ریا کا تعلق دل سے ہے اور دل کے حال ہم کو نہیں پتا اس لیے ہم کو حسن زم رکھنا چاہیے بزرگوں نے یہاں تک لکھا کہ کسی کو روتا دیکھو تو تم بھی رو پڑو رونے لگو تمہارا فائدہ اسی میں اب کھما کا اس کے اوپر بدگمانیاں کرنا ایک شخص کو روتے دیکھ کر ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کو روتے دیکھا تو دل میں یہی آیا کہ یہ دکھانے کے لیے رو رہا ہے تو ان کی کون سی شہادت چھوٹ گئی ایک سال تک خود رونے سے محروم ہو گئے آپ ایک سال تک تحجد سے محروم ہو گئے یعنی ایک شخص کو روتا دیکھا تو دل میں یہ گمان کیا کہ یہ دکھانے کے لیے رو رہا ہے ریاکاری کر رہا ہے تو وہ بزرگ فرماتے کہ ایک سال سے میں پھر اپنی بدگمانی کے باعث تحجد سے محروم رہا تو اس لیے جو دیکھیے کسی پر بدگمانی اس کا مطلب یہ کہ نیکیوں سے دور کرتی ہے یہ بھی امکان ہے تو اس لیے ہم ہی مخلص ہے یہ دکھاوا کر رہا ہے یہ ریا کر رہا ہے, یہ تکبر ہے ہم اچھے ہیں اللہ کے بندو جب ایک انگلی دوسری طرف اٹھاتے ہو یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ تین انگلی آپ کی طرف ہے کہ اپنے کو دیکھ تم کیسا ہے چاہیے یہ کہ ہم اپنے ایبوں کی ٹٹول میں مشغول رہے کسی کے ایبوں کی چھانبین میں نہ پڑھے یہ پرانے کریم میں بلا تجس اور توہ میں نہ پڑھو جاسوسی میں مت مطلب پڑھو یہاں یہ جاسوسی مراد یہ ہے کہ کسی کے گناہ کی تلاش کرنا مراد یہ جزا کرنا سلو سلو محمد. انشاءاللہ محمد. محمد. مدنی پھولوں کی مدی مہک کے ساتھ اللہ نے چاہتا حاضروں میں سلو الحبیب سل